یہ پینتن اصطلاح نہیں ہے ہمارے ہاں اللہ سبارک صعالیٰ نے سب سے غلط مقام فراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا پھر امبیال صلاح السلام ہے اس کے بعد بکر صدیق رضی اللہ وسلم ہے اور پھر جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ ہے پھر عثمان غلی رضی اللہ وسلم ہے پھر رضلی عدی اللہ سلم ہے اور تو سب سے بڑا مقام اللہ تبارک نے سالفہ رضی اللہ عالم قطع فرمایا پھر ذاقب الطہرات ہیں اور اہل بیت قرآن پاک کی آیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازباج مطالرات کو کہا ہے قرآن پاک کی آیت سے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطرات ثابت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ عظی اللہ علحہ امام وسلم حسین عنما اور حضرت کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ یا اللہ علاحد کے الفاظ ہے یہ میرے اہل بیت ہیں پھر حدیث کی بنا پر یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں ان پاک کی آیت میں حضور علیہ کے ساتھ اہل بیت ازواج متحراد کو کہا گیا ہے کیونکہ خدیت القبرہ اترناشر اترنا حضرت میں رضی اللہ اترنا حضرت سودا رضی اللہ اترنا حضرت میں من رضل ترنا اور آپ سے مجھے بھی یاد نہیں آ رہے پھر اشرا بشرا کا مقام پھر سارے سارے صاحب کے سے فرمایا گیا کہ رضی اللہ عمران امام مالک رحمد اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ یغید یغید ابھی ملک فات جو آئے تھے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو صحابہ کام کو اگا دیا وہ قابل ہو جاتا ہے الحمدللہ رب